میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج انیس رمضان مبارک چودہ سو سے نہیں ہجری ہے اور ہم سلسلہ اے ایمان والوں میں حاضر ہیں جہاں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن کا آغاز یا ایوہ منو سے ہوتا ہے اس سے متعلق جو مفسرین نے لکھا علماء کرام نے فرمایا اس سے متعلق چند ودنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اب ان قریب دو یا دو دن میں آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا اور یہ دوسرا عشرہ جسے بشرائے مغفرت کہا گیا وہ ہم سے جدا ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے اب تک جن جن کی مغفرت ہوئی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس فہرست میں شامل فرمائے اور ہمیں رمضان اور مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اب تک جو ہم نے اس عنوان کے تحت سنا ہے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق یا تا فرمائے میرے مندی چہرے کے ناظرین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک باوقار اور پور سکون اور پر امن معاشرہ فراہم کرنا چاہتا ہے آج دنیا بھر میں اس معاشرے کی طلب بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ ایک فطری تقاضا تھا ایک انسان کا کہ اسے ایک ایسا معاشرہ ملتا جس میں سکون پیار امن اور محبت ہوتی اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پر کچھ نہ کچھ ارض کر چکا ہوں غربت اور مفلسی وغیرہ کے خاتمے کی بھی ہمارے دین اسلام نے صورت بیان کی جہالت کے ختم کرنے کے لیے علم حاصل کرنے اور علم کو عام کرنے کی ہمیں طاقت فرمائی افراد کی اصلاح کے لیے ہر فرد کو اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت کی اسلام ہدایت کرتا ہے اور اس سے ایک معاشرہ مدنی معاشرہ بنتا ہے ایک عمدہ معاشرہ بنتا ہے پیار اور محبت بھرا معاشرہ بنتا ہے خوبصورت اور حسین ایک معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جس میں بسنے والا ہر شخص سکون کا سانس لیتا ہے بے خوف و مطمئن ہو کر زندگی کے دن بسر کرتا ہے یاد رکھیے ایسا معاشرہ ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے جس کی ہر فرد کی عزت اور آبرو محفوظ ہوتی ہے جان و مال کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا ایسے معاشرے میں بسنے والا ہر شخص دوسروں کی نظروں میں باوقار اور باعزت ہوتا ہے اس معاشرے میں تہذیب و تمدن کا ایک خوبصورت سا مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے خوشحالی ہوتی ہے کیا کچھ نہیں ہوتا آج قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں یہاں پر بیان کروں گا اس آیت کریمہ میں ہمیں ایسے ہی معاشرے کو بنانے کی اور اس کو کس طرح بنایا جائے اور اس کی بنیاد کیا ہے اس کی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے چنانچہ مختوۃ المدینہ نے جو ہمیں کنز ایمان ماں خزان و عرفان شائع کر کے دیا ہے اللہ کی رحمت سے اس میں سے انشاءاللہ شاء تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہمارے آقا کا آلہ اور امام علیہ سنت نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ بھی ہم اسی میں سے پڑھتے ہیں اٹھائیس پارا ہے یا آمنو اے ایمان والو اکم وی کم الناس والحجارہ اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں آگے بھی اشاد ہے کہ اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم اللہ کو حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں میرے مغنی چینل کے ناظرین پرانے پاک کے اس فرمان پر انشاء اللہ از آج ہم مدنی پھول لیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے اسلام جہاں اولاد کو والدین کی اطاط و فرما برداری کی تاکیت کرتا ہے ان کی خدمت کی جہاں کرتا ہے وہیں والدین کو بھی ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دینے اور اس کی ضروریات اس کی جو کیا ضرورت ہے اس کے متعلق آگہی فراہم کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو ہم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سنی اس کا ترجمہ کنز امان جو ہم نے سنا اس پورے ارشاد کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا رہے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے دنیا کی آگ سے بہت زیادہ کہ دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے ہی جلتی ہے اور جہنم کی آگ کافروں اور پتھروں سے جلائی جائے گی اور اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو اللہ تباء تعالیٰ کے حکوم کے پابند ہوں گے رعایت نہیں کریں گے جیسا کہ قرآن پاک میں ابھی ارشاد ہوا اب یہ کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تو ہم کیسے بچائیں اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر یہ ایک سوال ہے اس یہی سوال ہمارے محسن امیر المومنین خلیفہ دومم سیدنا عمر فاروق اعظم ربی اللہ تعالی عنہ نے ربی رحمت صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم علی سے کیا اور ان کے ذریعے ہمیں ان کا یہ جواب عطا ہوا کہ آپ نے عرض کی اے اللہ عزب و جلہ کے پیارے حبیب صلی اللہ و تعالی وسلم ہم خود تو جہنم کی آگ سے بچاتے ہم خود کو تو جہنم کی آگ سے بچاتے لیکن اپنے اہل و عیال کو کس طرح بچائیں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و ایال کو ان سے روکو اور جن کاموں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو ان کا حکم دو یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں کس طرح اب خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے ال کو ان سے روکو اور جن کاموں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اپنے اہل کو ان کاموں کا حکم دو آپ آج کے موضوع کی خصاصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک گھر ہی وہ ایک بنیاد ہے جہاں سے معاشرہ ماری گئے جی وجود میں آتا ہے اس کا اندر کا ماحول کیونکہ یہی وہ لو افراد ہیں جو ایک سائیکل کی طرح گھومتا ہے اور یہی افراد کل معاشرے میں باہر آتے ہیں اور معاشرے میں اچھے اور برے اثرات ان کے کردار سے مرتب ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے اب اولاد کی تربیت ہم اسٹارٹ سے چلتے ہیں نا آج جو بڑا شخص جو کچھ معاشرے میں کر رہا ہے کل وہ بڑا نہیں تھا کل وہ ایک بچہ تھا ایک کمسین بچہ تھا جو نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ بھی اپنے والدین کے زیرے سے تھا تو اولاد کی تربیت کی ابتدا والدین ہی سے ہوتی ہے یہ ذہن رکھیے گا میں بہت اس پر غور کیا میرے میٹھے پیر اسلامی بھائیو آج جو پورے معاشرے کے اندر بے چینی بے کلی اور اریا بے حیائی بے باقی کوئی سمجھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ غور کرتے رہے اس کے کئی اسماب زیر بحث آ سکتے ہیں میری ناقص عقل میں جو ایک بنیادی بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ سب بہت بنیادی خرابی یہاں ہوئی ہے کہ تربیت میں کمی رہ گئی ہے اچھا اب جو جوڑا شادی کرتا ہے اس کے یہاں آج بھی جی تو کل دیر سویر عموماً اولاد ہوتی ہے جب اولاد ہوتی ہے تو اس نے اس اولاد کی تربیت کا کیا طریقہ کار اسلام دیتا ہے اس نے کبھی سیکھا نہیں اسے جو دنیا میں نظر آیا جو معاشرے میں نظر آیا یا اسپیشلی میں کیا بتاؤں جو میڈیا پر نظر آیا بکس کے اندر نظر آیا جو اپنے ارد گرد اس نے دیکھا اسی کو اس نے اپنا وہ ڈائریکشن اسی سے لے لی گئی یہی ڈائریکشن ہے اچھا اچھا وہ ماموں کے گھر میں یوں پرورش ہوئی ہے بھائی کے گھر میں پرورش ہوئی ہے اچھا امریکہ گئے یورپ گئے افریقہ گئے آ, اور دیگر ممالک میں گئے اچھا وہاں یوں مطلب کہ پرورش ہو رہی ہے دیکھا دیکھی دیکھا جیسا دیکھا دیکھی نماز سیکھی نا ایسے دیکھا دے کہ ہم نے بچوں کی تربیت سیکھی تو جس طرح نماز پروپر پڑھنے پر نہیں آئی تو بچوں کی تربیت بھی پراپر کرنے کے لیے نہیں آئی تو موضوع اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ماں باپ کی جو اہمیت ہے اس کو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے سمجھتے ہیں جو ارشاد پاک کا ایک حصہ بیان کروں گا بخاری شریف کا کہ ہر بچہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو بچے میں فطری استعداد اور صلاحیت اسلام ہی قبول کرنے کی ہوتی ہے لیکن والدین کا عمل اس پر اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقی استعداد جو ہے قوت جو ہے وہ اس کو چھپا لیتی ہے والدین کا جو اس کو, اس کو ماحول ملتا ہے جس طرح بادل صورت کی روشنی کو چھپا دیتا ہے بادل جس طرح صورت کی روشنی کو چھپا دیتا ہے تو اب غور کیجئے کہ ماں باپ کی جو صحبت ہے ماں باپ کا جو اثر ہے وہ بچے کو یہودی بناتا ہے نسرانی بناتا ہے مجوسی بناتا ہے اب بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے حدیث واضح حدیث اپنے معنوں پر بالکل واضح ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوا اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن گیا اس کے ماں باپ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی بن گیا اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی بن گیا اس کے ماں باپ جس مذہب سے متعلق ہے اس کا بچہ وہ بن گیا تو اب ماں باپ کی صحبت بچے کے دین و ایمان اخلاق و کردار پر کس قدر اثر انداز ہے اس کو یہ حدیث پاک بالکل واضح کر رہی ہے اب ہم ذرا اس پر غور کیجئے تو اب بچہ کیا دیکھتا ہے اگر بچہ بچپن سے ہی گھر میں نماز دیکھتا ہے گھر میں وضو کرتا ہوا دیکھتا ہے گھر میں فجر و تحجد میں اٹھتا ہوا دیکھتا ہے فجر کے اندر ہنسب ضرورت روشنیاں کھل گئی نماز ادا کی جا رہی ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپس میں آپ جی جناب و محبت سے بات ہو رہی ہے جب بچہ یہ دیکھتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے یہ میسج ہے یہ پریکٹیکلی میسج ہے جو بچے لے رہے ہیں قبول کر رہا ہے بچہ اس میسج کو اور اگر بچہ اس کے خلاف دیکھتا ہے ناچنا گانا دیکھتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے کھانے پینے کے انداز ویسٹرن کلچر کے دیکھتا ہے مغربی کلچر کے دیکھتا ہے لباس کا انداز ویسٹرن اور مغربی کلچر کو دیکھتا ہے اگر اس کے لباس کو یہ دیکھے گا یہ گھر کے انداز کو دیکھے گا بات کے انداز کو دیکھے گا ان تمام چیزوں کو دیکھے گا بچہ سوچے گا کیا کرو کیا اس نے فرض کے فرض روز اتنی پابندی کے ساتھ دیکھے کیا اس نے اس کے علاوہ نفی روزے پابندی کے ساتھ دیکھے خود امیر سنت جس کو ہم یہاں پر چینل پر دیکھتے رہتے ہیں یہ ایک فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی جس کو کہتے ہیں شعور جب سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی میں نے اس وقت سے اپنے گھر میں نمازیں دیکھی ہیں اپنے گھر میں گیارہویں اور بارہویں کی نیازیں دیکھی ہیں تو ایک فطری طور پر بچہ جب ان چیزوں کو گھر میں دیکھتا ہے اور اب بھی ایسے کئی گھر ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے گھر نہیں ہے ایسے کئی گھر ہیں اور وہ جو گھر ہیں وہ میری باقی تائید کریں گے کہ جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھا اور بچپن سے ہی بچے کو پتہ ہے کہ سر ڈھاپا ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب کا سر ڈھاپا ہوا ہے بیٹی دیکھتی ہے کہ برکا ہونا چاہیے پردہ ہونا چاہیے دوپٹہ ہونا چاہیے گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے میری امی ان کے سامنے نہیں جاتی میری امی ان کے سامنے نہیں جاتی میری, نہیں جاتی میری, نہیں جاتی میری... کیونکہ بچہ تو کرے گا نا کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو امی ہے کہ بیٹا اس سے پڑا ہے اس کو بتائے گا سوال کرتا یہ کیا ہے تو آپ ان کو کھانے کے بتاتے ہیں اچھا یہ کیسے تو کھانے کا بتاتے ہیں وہ بچے کو نلی دے دیتے وہ جو... نکالے جاتے جو... پائے جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں تو وہ اب وہ اس کو نکالنا تھوڑی آتا ہے وہ اب تھک بجا بجا کر اس کو یوں نکالو یوں منہ میں ڈالو یوں چوسو یوں نکلے گا اس کو یوں کھانا سکھاتے یوں کھانا سکھاتے جس قسم کی چیزیں ہم بچے کو سکھاتے ہیں تو اب بچے کو جس طرح ہم نے کھانے کا نام بتایا تو اس طرح کھانے کا طریقہ جو اسلامی تھا وہ کیوں نہ بتایا اسی کو لے کر بچہ آگے بڑھ رہا ہے نا اب دیکھیں حضرت سیدنا امام محمد بن, محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ علیہ العلوم میں لکھتے ہیں بے شک بچے میں فطرتن اچھائی اور برائی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس کے والدین اسے جس طرف چاہتے ہیں مائل کر دیتے ہیں غرض یہ کہ اب یہاں یہ علوم کے حوالے سے نکلتا اب یہ کہ والدین جو ہے ماں باپ جو ہے یہ ایک نمونہ ہوتے ہے بچوں کے لیے بچوں کا کردار والدین کے کردار پر موقف ہے اگر والدین اپنی عادت اور اتوار جیسی دکھائی بچہ اس کے مطابق اسے فوائد و نقصان پتا چلا جاتا ہے اب اس میں ماں باپ پر غور کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ہم جو کر رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے اسے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان سے سمجھیے کلک و رعین و کل و کلق و و ان تم میں سے ہر ایک رای یعنی حاکیم اور قیامت کے دن رعیت کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا میں ایک جنرل بات کرتا ہوں آپ سے آج ہم دنیا میں معاشرے میں غور کرتے ہیں کہیں ملک میں کہیں, کہیں کہیں کہیں کسی شہر میں امن نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا کوئی مانتا نہیں ہے جو ٹریفک پر ہم غور کرتے ہیں یار کوئی ٹریفک کا رول ہی نہیں آتا یار یہ عجیب پولیس والے ہیں عجیب لوگ ہیں کوئی لحاظ ہی نہیں ہے یار ان کی تربیت ہی نہیں ہے یہ نہیں ہم کہتے ہیں نا یار یہ کیا کرتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا ان کو خوف نہیں ہے قیامت کے دن کی سوچتے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے دس قسم کی ذمہ داری ہے ہم روڈ پہ چلتے ہوئے بیان کرتے ہیں ٹریفک دیکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں رش دیکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں ایسے دس معاملات ہیں ملک کی حالات پر سیاسی تبصرے کرتے ہیں یہ یو نہیں کرتے یہ نہیں یہ یو نہیں کرتے اس کا یہ کام دے, اس یہ ذمہ داری تھی اس نے یوں پوری نہیں کی یوں پوری نہیں کی آپ کی ساری ڈبیٹ جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے جائز ناجائز ہونے پر میں اس بحث کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب کے بارے میں تبصرہ کر لیا اپنے بارے میں تفسرہ کرنے پر کبھی آپ کو خیال آیا کہ مجھے بھی تو کوئی ذمہ داری ملی ہے میں آپ کو نا میرے پیارے میں بہت غور کیا مجھے تو بہت بنیادی جڑ یہ نظر آئی ہے جو میں آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں دیکھیں جو بگڑا ہے اللہ اسے سدھارے آنے والا نہ بگڑے اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں بات میری کلک کر رہے ہیں جو بگڑ چکا ہے اسے سدھارنے کے لیے کوشش کی جائے مسجد برو تحریک مدنی قافلے مدنی انعامات نیکی کی دعوت حسن اخلاق نرمی پیار محبت غصے سے جان چھڑانی ہے بہت سے عوامل ہے جسے لے کر ہمیں چلنا پڑے گا اخلاقیات کو ہم نے پروپوگیٹ کرنا پڑے گا اخلاقیات کو ہم نے عام کرنا پڑے گا ہر چیز کرنی پڑے گی وہ اپنی جگہ پر ہو رہا ہے لیکن جو نیکسٹ جنریشن ہے ہماری جو پیچھے آ رہی کیا یہ بگڑتا بگڑ بگڑتا چلا جائے گا کیا یہ مطلب جو وہ ہو رہا ہے یہ ہوتا چلا جائے گا کیا اس کے اندر تبدیلی ہم نہیں لائیں گے کیا ہم نہیں چاہتے کہ کچھ تو بریک تھرو ہو نا کہیں تو رکے نا کوئی تو رکاوٹ آنی چاہیے نا ٹھیک ہے یہ بگڑ گیا اسے تو سدھاریں گے ہم جیسے کہ لوگ اکاؤنٹس کھولتے ہیں اب پچھلا جو अगला جتنی بھی اکاؤنٹس تھا وہ سارا آگے پیچھے ہوا ہوا ہے تو اب اس کو درست کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پچھلا بھی بگڑتا چلا جائے نہیں ایک دو ٹیمیں بنتی ہے کہ अगले اگلے, اگلے اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی कर کر होती ہوتی ہے اور پیچھے ایک الگ टीम الگ भी بنی है ہوتی ہے جو اب اکاؤنٹ خراب نہ ہو اس لیے اس کو پراپر اس پر رولس اینڈ اس پر میتھڈ اس کی اینٹریاں بنا رہی ہوتی ہے تاکہ اس کی کلوز ہو جائے اور یہاں سے جناب بگاڑے یہاں سے تو اگر وہ اس کو سدھارنے میں ہی کوشش کریں گے اور پیچھے جو بگڑنے کے اندیش ہے اس کو سدھارنے کے لیے الگ الگ طریقے کار رسائ نہیں کیا جائے گا تو تکلیف ہو جائے گی ہم کو یہ ایک مطلب جو تجارتی لوگ جو کرتے ہیں میں وہ آپ کو ارض کر رہا ہوں اور یہ دنیا بھر میں اسی طرح ایک, طرح ایک طریقے کا ہے کہ جو اگلا بگڑ گیا ہے اس کو سدھارا جائے گا اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا جائے گا ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی ان پر انسادی کوشش کی جائے گی لیکن ہماری جو نیکسٹ کمنگ جنریشن ہے جو آنے والی نسل ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے ملاحظہ کر رہی ہے سوچ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر ایسا نہ ہو کہ ایک, ایک سائیکل چلتا رہے اور بہت بڑی خرابی اتنی بڑی خرابی آ جائے گا پھر وہ کسی کا سنبھلے نہ سنبھلے تو ہمارے پاس جو اس وقت ہمارے گھر کے اندر جو نسل، ہماری جو نسل ہے جنریشن ہے چاہے وہ یورپ میں ہے چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے وہ افریقہ میں ہے چاہے وہ ایشیا میں ہے دنیا کے کسی بھی بڑے کے اندر بیٹھی ہوئی میں ایک مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں آشکا نے رسول سے بات کر رہا ہوں اپنی اس کمنگ جنریشن کو اس فتنے اور فساد سے بچائیے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اب تو کتابی باتیں بھی نہیں ہیں نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو ماں باپ چی بول گئے اس کے لیے یہ موضوع انتیائی اہم ہے اس لیے اس کو وری وضاحت کے ساتھ میں کوشش کروں گا آپ کے آگے بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلو سے دل کے ساتھ اپنی کمزوریاں اور اپنے جو رہ ہیں ہماری کمزوریاں اس کو قبول کرتے ہوئے اور آگے درستی کی اچھی سوچ کے ساتھ ابھی یہ بیان سننے کی اللہ تعالیٰ توفکر عطا فرمائے مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مبالغہ آرائی سے محفوظ فرمائے اور اس کی رضا کے مطابق میرے کلمات ادا ہوں اور کوئی تبدیلی آ جائے کوئی اثر پیدا ہو جائے اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک صلی حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد ولی وسحب و بارک وسلم دیکھیں اللہ تبارک و نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت داخل فرمائی ہے ہر اعتبار سے والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ خوشحال رہے آسودہ رہے زندگی میں اس کو دنیا کی ہر نعمت نصیب ہو جائے اور اس کے لیے وہ اس کے لیے ہر طرح سے سہولت پرووائڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں خواہش بھی رکھتے ہیں اور اتنا کچھ جمع چھوڑ جائیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد بہتر زندگی بسر کر سکے یہ والدین کی عموماً مینٹیلیٹی ہوتی ہے لیکن ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین تحفہ جس چیز کو قرار دیا ہے وہ بن ایسا رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا یہ تربیت کا مدنی پھول ہے ادب اسلامی ادب ہے یا جو بات کر رہا ہوں میں اسلامک پوائنٹ آف بات کر رہا ہوں کھڑے کھڑے کھانا کھانے اور ایک الٹے ہاتھ میں وہ کانٹا لے کر اور سیدھے ہاتھ میں چاکو لے کر الٹی ہاتھ سے کاٹ کر اور سیدھے ہاتھ سے جناب گھوپ کر کے کر کے جناب بیٹا منہ ہوٹ بھی بند ہونے چاہیے اندر اندر اندر اندر, اندر میں کھانا کھانا چاہیے یوں لیں یوں جیسا کپڑا ڈالیں اور یوں جھاڑ کر اپنے پاؤں پر رکھیں پلیٹیں یوں رکھنی چاہیے بیٹا یہ مینرس ہوتے ہیں مینرس وہ ہیں جو اسلام نے سکھائے دیکھیں میں جائز ناجائز کی کوئی بحث نہیں کر رہا مینرس اخلاق کی اور طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. ہماری جو اپنی تہذیب ہے ہمارا جو اپنا تمود دین ہے جو ہم مدنی چینل پر بھی مدنی چینل پر کھانے پینے کے جو معاملہ دکھائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ افطار سیری ہم دکھاتے ہیں یہ سب کیا مجھے بعض لوگوں نے اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا یہ افطار سیریاں یہ کھانا کھانا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے مدنی چینل آپ کو کھانا کھانے کا پریکٹیکل طریقہ اور اس کے آداب اور اس میں ہونے والی کمزوریاں خرابیاں جو بعض گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور بعض اخلاقی اقدار کی طرف لے کے جاتی ہیں تمام چیزوں کو ڈیفائن کرتا یہ کھانا کھانے کا طریقہ اور ایک آدمی بیٹھ کر نہیں بتا رہا اس کے ساتھ دو پانچ سو اسلامی تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر بھی کھانا کھائے تو ایسا نہیں کہ اکیلا آدمی خود کھانا کھائے اور اپنی ہی اسلحہ کرتا رہے بلکہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلحہ بھی کھانا کھاتے ہوئے کی جا سکتی ہے ہر ایک نماز کے لیے کوئی جاتا ہے تو اپنے ساتھ نماز کے لیے چار آدمی لے کے جائے گا تو ان بیٹے گا چار آدمی لے کے گا, اس کے کھانے کو درست کرے, کر کرے گا جس طرح کیا جاتا ہے ڈیلنگ یو کی جاتی ہے ٹیلیفون یوں اٹھایا جاتا ہے ٹیلی فون پہ یہ جواب دیا جاتا ہے سامنے کسٹمر سے بات کرے تو بیٹا یوں کیا جاتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو دفتر پہ لے جا کر اس کو دفتر کے گیٹ میں داخل ہونے سے سیٹ بیٹھنے اوپر جانے سے نیچے اترنے پیسے گنتی کرنے سے پیسے لانے ہر چیز طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہر طریقے سے سکھاتے ہیں اسی طرح اسلام کی یہ تعلیمات کو جس میں کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا لباس وغیرہ سب شامل ہے تو ایک انسان کا گھٹپ ہے اس کا طریقہ کار ہے اور روز مرہ کا معمول ہے یہ سکھایا جاتا ہے تو یہ خالد صاحب مین بات یہ اسلامی ادب ہے دینی ادب سکھانے کی یہاں ہمیں تاکید کی گئی ہے اسی طرح زبر جاب ربی اللہ تعالیٰ بن سمارا ربی اللہ تعالی علنہ کی روایت ہے کہ ضبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء فرما آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک ساتھ خیرات کرنے سے بہتر ہے یعنی بہترین تربیت ہی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ ہے اتنا اچھا کہ اللہ عز و رسول ازب اجلا صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے یہ ہے اولاد جو ہمیں ہمارے دین نے ہمارے اسلام نے بیان کی اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ ادب سکھائے تربیت کرے دینی تربیت کرے والدین اپنے بچوں کی اچھا اب بعد سے زیادہ ماں کے کچھ یہاں پر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں جس کی طرف میں اب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ بچوں کو پورا پورا وقت دے اور پوری توجہ اپنے بچوں پر دے آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کوئی ایسی بھاری بھرکم آؤٹ ڈور جس کو کہتے ہیں بیرونی ذمہ داریاں ایسی رکھی نہیں ہیں گھر کا نظام دیا ہے چادر اور چار دیواری یہ کیا ہے یہ ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ہی پیارا نظام ہے آج عورت جو باہر نکلنے کے لیے بے چین ہے بالکل گھر میں اس کو قرار تک نصیب نہیں ہوتا بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا کہ کیا بیٹھے کیسے بیٹھے اس کون بٹھا اس کو گھر کے اندر اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھائی نہیں کہ اسلام نے اس کی ذمہ داری کیا دی ہے شریعت اس کی ذمہ داری کیا رکھتی ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو بدقسمتی ہماری سمجھانی ہے کہ بچوں کی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ان کی اچھی تربیت یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے بعد ماں کو فرصت ہی نہیں مل سکتی کہ وہ کوئی دوسرے ادھر ادھر کے کام کرے ایک بچہ ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کے ایک اور اولاد ہوتی ہے اس کی تربیت کرتے کرتے کرتے کرتے یہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد یہ پورا نظام ہے زندگی ہے ایک کائنات کا نظام ہے انسان کے پیدائش کا ایک عمل ہے عورت کا ایک اپنا کردار ہے عورت کی ایک اپنی حیثیت ہے عورت کی ایک اپنی ذمہ داری ہے مرد کی ایک اپنی ذمہ داری ہے اولاد کا آنا اور دنیا میں اس طرح افرادی افرادوں کا آ جانا یہ پورا ایک سائیکل ہے یہ سب آپ سمجھتے ہیں اب اس کے اندر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اب یہ جو تربیت کا جو معاملہ اس پر اب آپ بتائیے کہ جو عورت اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی چلی جائے کرتی چلی جائے اس کے لیے کس قدر عجر و ثواب لکھا جائے گا کہ اس نے ایک کتنا بڑا دنیا میں امن سکون اور اسلامی تعلیم و تربیت کو پریکٹیکلی توبہ معاشرے میں لانے کا کتنا بڑا رول پلے کرنا اس عورت کو ماں کی صورت میں کتنا بڑا رول پلے سب سے اہمیت ہے اس کی میں اپنی ناک عقل کے مطابق ارض کروں مجھے سب سے زیادہ اہمیت تو اس عورت کی لگتی ہے باپ باہر کمانے کے لیے گیا ہے شام کو رات کو آئے گا تو وہ بہت کم وقت اپنے بچوں کو دے سکتا ہے زیادہ وقت بچہ اپنی ماں کی صحبت میں رہتا ہے ماں کا کردار یہ بچے پر بہت ہی زبردست قسم کا اثر انداز ہوتا ہے اگر ماں کی سوچ بن جائے کہ میری شرقی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں کیونکہ یہ عموماً دیکھا بھی جاتا ہے کہ یہ ماں ماں ماں ماں کرتا ہوا پہلے بچہ مطلب کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور ماں کو پکارتا ہے ماں کی طرف لپکتا ہے ماں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا یہ دیتی ہے زیادہ شفقت اور محبت بھی ماں کی طرف تو اس کو دن رات مل ہی رہی ہوتی ہے اب ماں اپنے بچے کو پہلے سال تک یہ سکھانا ہے دوسرے سال تک یہ سکھانا ہے تیسرے سال, سال تک یہ سکھانا ہے چوتھے سال تک یہ سکھانا ہے پانچویں سال تک یہ سکھانا ہے ساتویں سال تک یہ سکھانی ہوں آگے سے آگے آگے سے آگے برتا چلا جائے یہ میں نے ماں کی ذمہ داری پر ایک مختصر سا آپ کو وہ جائزہ بیان کیا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و الا و صاحب وبارک وسلم رسول اللہ امین سنت دیکھیں. کو دیکھیں گے آپ کچھ دیر آئیے امل سنت کی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں یہ آپ دیکھیے اکیلے اس انداز سے کھانے کے عادی ایک مرد کے لندر نے سینکڑوں کو اپنے اس انداز زندگی کا حامل بنا دیا یعنی ایک شخص چاہے تو بہت کچھ تبدیلیاں میرے میٹھے پیسہ ایسا ملا سکے جیسے آپ نے یہ ربر بینڈ دیکھ لگلی کے اندر جو رنگ نظر آ رہی ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ تین انگلوں سے کھانے پر مجھے قدرت حاصل ہے کہ میں تین انگلیوں سے کھانا کھا سکتا ہوں لیکن محض اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے کہ ان کو تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے کہ تین انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے تین انگلیوں سے کھانا یہ ان کی عادت پڑ جائے اس لیے میں اپنی انگلی کے اندر ربڑ بینڈ لگانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ربڑ بینڈ لگانا سنت نہیں ہے سنت کے مطابق کھانا کھانے پر تین انگلیوں سے کھانا کھانے پر مدد لینے کے لیے ایک سپورٹنگ ہے ایسے تو دس قسم کے سپورٹنگ ہم لے لیتے ہیں بھائی سو قسم کے کام ہم سپورٹ کے لیول پر کر لیتے ہیں یار ایک سپورٹنگ ایک سپورٹنگ ایک سپورٹنگ ہے تو ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طرح یہ ایک سپورٹنگ چیز ہے جو یہ سنت پر عمل کرنے پر ایک معاون و مددگار ہے اگر اس کو اچھی نیت سے پہنیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے تو یہ ایک عرض کر رہا تھا میں آپ کو کہ ہر چیز میں اگر ہم چاہیں تربیت دینا تو ہم اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو تربیت دے سکتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے خصوصیت کے ساتھ والدین پر اولاد کے تین حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے جو اولاد کی اچھی تربیت اور اسے نیک بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اگر والدین ان تینوں حقوق کا لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ از وجل اولاد کبھی باغی اور نافرمان نہیں بنے گی روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کے یہاں اولاد ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے اس سے اچھا ادب سکھائے اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے اگر بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح نہ کیا بس اگر وہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو اس کا گنا اس کے باپ پر ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا والدین کی پر اولاد کی تین ذمہ داریاں یہاں بیان فرمائی ہیں اچھا نام رکھنا ادب سکھانا بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دینا جیسے علماء نے لکھا کہ جیسے آپ لگے کہ یہ گھر بار سنبھال لے گا اس طرح مطلب کہ ترکیب ہو جائے گی فون اس کا نکاح کر دینا چاہیے اور ان تینوں باتوں کا خصوصیت کے ساتھ جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ والد ہے کیونکہ یہ ہے گھر کا نگران تو اس لیے اس کی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ گھر کا جو نظام ہے وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا شریعت کے خلاف چل رہا ہے بلکہ یہاں تک وہ دیکھے کہ اس کے بچوں کی امی یہ بھی عرض کر دوں وہ یہاں تک دیکھے کہ اس کے بچوں کی امی اس کے بچوں کی, کے بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق کر رہی یا نہیں کر رہی اس کو دیکھنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا ارے تم جانا بچے جانے میرے کو کیا یار میں کام کاج کروں یا کوئی اور کام کروں کیا میرا یہ کام رہے گا اگر دیندار بچوں کو دیکھتا رہوں اور تمہارے پیچھے پڑھا رہا ہوں جی ہاں آپ کا یہ کام ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے آپ خود کو اس رسپانسبلٹی سے فارغ نہیں کروا سکتے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کس ڈگر پہ جا رہے ہیں آپ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کی امی بچوں کی کس انداز سے تربیت کر رہی ہے ایون کہ اگر آپ کے بچوں کی امی کے اندر کمزوری ہے بیوی بی کے اندر کمزوری ہے تربیت کے حوالے سے کمزوری ہے اخلاق کے حوالے سے کمزوری ہے سمجھانے کے حوالے سے کمزوری ہے اسے دور کیجیے بیٹھ کے تربیت کیجیے میں اس سے پہلے ارس کر چکا مدنی مشورہ کیجیے میں ڈانڈ پٹ کی بات صرف نہیں کر رہا مار پیٹ کی صرف نہیں بات نہیں کر رہا میں تو ایک ابتدائی درجہ اب تک نہیں کی ہم نے بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش ہی ہم نے اب تک نہیں کی تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں اچھا نام جو حدیث پاک میں ہے نا اچھا نام رکھنا اس کی ایک اپنی برکت ہے اس کی ایک اپنی حکمت ہے اچھے نام کا ایک اثر پڑتا ہے اسلام نے نام کے حوالے سے ہماری پوری رہنمائی کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ برے نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے اور کوئی اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ تعالی نما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اللہ اور عبدالرحمٰن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا تو یہ نام بھی رکھیں مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ارشادات سنیے ناموں کے حوالے سے کہ انبیاء کے ناموں پر اپنا نام رکھو ابو دو شریف کا حدیث ہے محمد ابراہیم محمد ایوب نا داؤت یہ امبیا کرام علیہ السلام پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح کچھ سرکار صلی اللہ نے اپنے نام کے حوالے سے ہمیں ترقی ارشاد فرمائی ہے اور بڑی بشارت بڑی ہیں اور خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نام پر نام رکھو اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد رکھا مجھ سے محبت کی وجہ سے اور برکت حاصل کرنے کے तो تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں ہوں گے نام کی برکت ہے آج ہم نام کو اہمیت نہیں دے رہے اور عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کے نام ہم जो ہیں اور جو زبان پر بھی نہ چڑھے اور مطلب یہ بھی ایک عجیب قسم کی ایک ہمارے یہاں ایک چلا ہے نام ایسا ہونا چاہیے بالکل الگ ہو بس میرا بیٹا ہو جیسا میرا بیٹا جیسا کوئی نہیں تھا اس کا نام بھی دنیا میں کوئی نہیں ہونا چاہے بولے نام ماں باپ کو بھی لینے میں تکلیف ہو رہی ہے بلانے میں ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو لکھنا کیسا اس کے الفابیٹ بھی نہیں آتے کہ لکھنا کیسے ہے ہو کر نام کی کوئی معنی نہیں ہوتے بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نہیں کہ وہ خالی آپ آنکھ بند کر کے وہ اے ٹو زیڈ اگر ہو تو جہاں جہاں ہاتھ لگتا رہے وہ دباتے رہے دو پانچ دس ولفابیٹ لکھے اب دیکھیے کیا بنا آہ، یہ کوئی مشکل ہے ہاں <laughs> یہ تو لینا بھی نہیں نام مائنی وائنی کو کیا کرنا ہے؟ یہ لینا نہیں آتا کسی یہ کون نام لے سکے گا بالکل نیا نام ہے میرا بیٹا ہوگا دنیا میں اس کے جیسا کوئی نام ہی نہیں والا ہوگا ارے بھائی اسلام نے جو نام کی تربیت کی اس کے مطابق نام رکھے نام رکھیں نا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھتا ہوا نام محمد حمد رکھے محمد رکھے پکارنے کے لیے آپ وہی بزرگوں سے نسبت رکھے بزرگوں سے ہمارے یہاں عموماً یہ عبداللہ اللہ نام ہم رکھتے ہیں اگر اس کے لیے سب سے پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ابد لگا تھا کوئی نہیں ہے اب رشمان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کسی بھی غیر کو رحمان کہنا ناجائز ہے نا جائز نہیں ہے عبد ہی کہنا پڑے گا ایسے اور بھی چند نام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات والے تو عبدل تو ہونا چاہیے پھر اس کا وہ تقاضے پورے کرے بندہ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نام کی ترغیب اچھا فرمائی ہے کہ میرے نام پر نام رکھو ہے نا اور تو محمد نام رکھے احمد نام رکھے حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک واقعہ روایت کیا کہ آپ نے اچھا فرمایا اب دیکھیں ترغیب کتنی پیاری ہے یہ بھی حدیث سے بیان کر رہا ہوں نا اس سے ہمیں, کہ ہمیں اپنے بچے کا نام سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر رکھو کہ قیامت کے دن دو آدمی اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا وہ خوش ہو کر ارج کریں گے الہی ہم عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کے قابل ہوئے ہم نے تو کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ میں نے اپنی عزت کی اپنی قسم یاد فرمائی کہ جہنم میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کا نام احمد ہو اور نہ ہی وہ جس کا نام احمد ہو یہ روایت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی پھر ایک اور روایت ہے کہ جس کا نام یعنی یہ بھی روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا اس سے میں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کروں گا اتنی برکت ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پاک کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جن, جن گھر میں جن گھر والوں میں کوئی محمد نام والا ہوتا ہے اس گھر کی برکت بڑھ جاتی ہے اسی طرح امام یاسم ونی پر رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا مد مدنی پھول عطا فرمایا جو چاہے کہ اس کی بیوی کے حمل میں لڑکا ہو تو وہ بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اور کہے کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کا نام محمد میں تو میں نے اس کا نام محمد رکھا بس لڑکا ہی ہوگا اسی طرح لڑکیوں کے نام بھی متقیہ جو صحابیات اور ولی گزری ان کی مناسبت سے رکھیں بالکل جی چھانٹ عجیب و غریب نام لانا ہے نا یہ ہمارے کلچر بنا ہے دیکھیں میں دوبارہ کہہ دوں جائز اور ناجائز اس پر میں کوئی بحث نہیں کرتا میں تو آپ کو ایک ترغیب دلانے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چند مدنی پھول بیان کر رہا ہوں کھتیجا کتنا پیارا نام ہے ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی مناسبت سے ان سے نسبت رکھتا ہوا عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گیارہ اماۃ المومنین ہیں ان کے نام یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں ان چار بیٹیوں کے نام جی ہاں میرے آقا صلی اللہ وسلم چار بیٹیاں والے تھے آج بیٹیاں آتی ہیں تو آپ کو موڈ خراب ہو جاتا ہے چار بیٹیاں تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھی ایک عجیب آ... اس کو وبائی بولوں گا اور کیا ہے ایک دور جہالیت تھا وہ قدیمہ اور یہ اس دور میں جہلیت جدیدہ کا نام دے دیجیے کتنی مناسبت ہے اس میں اور آج کے اس دور کے اندر اگر اس پر پورا بیان کیا میں نے ایک مرتبہ جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ کے اوپر اس دور کے جو جہلیت کے جو معاملات تھے دورے جہلی جسے کہتے ہیں آج جدت کے ساتھ اور ایک نئے روپ ایک نئے انداز کے اندر عادتیں ہمارے معاشرے کے اندر اچھی بسی ہی ہوئی ہیں تو اسی طرح زینب رکثم جمیلہ یہ بھی نام سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے رکھا ہے مجھے یاد پڑتا ہے تو ایسے کئی نام ہیں آسیہ فرعون کی دیوی رضی اللہ تعالی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ربی اللہ تعالیٰ عنا تو یہ نام یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اور ادب سکھانا کردار سنوارنا یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے دیکھیں سات سال کی جو بچے کی جو عمر ہوتی ہے نا بچوں کی خوش و حوص پورے ہونے کی ابتدائی عمر ہے یہ اس عمر سے نماز کی پابندی کرانے کا حکم ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ شروع سے ہی بچے کے ذہن میں یہ بات سما جائے کہ اسے شریعت کی پابندی کرنی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر علیحدہ کرو اب یہ رکشا پہ جتنا غور کریں اتنے ہم کو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ مدنی پھول ملیں گے یہ کیا ہے دس سال کی عمر سے بچے میں سرکشی بغاوت نافرمانی کے جیسے کہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس کی پہلی علامت یہ کہ وہ دین کی پابندی سے گریز کرنے لگتا کبھی نوٹ کیا آپ نے آپ دیکھیں دو سال کا تین سال کا بچہ ایسا بیٹھ کر مسلح بچھا کر نماز پڑھنا شروع ایسا ایسا آہستہ جو بڑا ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں گھر میں بعض اوقات چھوٹا تھا تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا اب تیرے کو کیا ہو گیا یہ کہتے ہم اب اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو اس کو دین سے دور کرتی چلی جا رہی ہے شیطان اپنا کام تو کرے گا نا اور ہم اس کے خلاف کوئی جنگی نہیں لڑتے شیطان کے خلاف جاری رہے گی اپنے بچوں کو بھی ہم شیطان کے مکر و فریب سے اللہ کی رحمت سے بچائیں گے تو اب اس عمر میں مارنے کی اجازت بھی دی گئی ہے تاکہ اسے نماز اور دین کی پابندی کا احساس ہو کے یہ اس قدر اہم ہے کہ جو باپ آج تک مجھ پر صرف شبقوں کو محبت کرتا رہا آج مجھے مار رہا ہے جیسا کہ مارنے کا طریقہ کار ہے چہرے وغیرہ وہ سر پر نہیں مارنا پیٹ پر توڑا بہت اس کو لگے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہے میرے باپ کو جھٹکا لگا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے نیز احکام دین کی پابندی کا ذریعہ نماز کو قرار دیا گیا کیونکہ بچے کو نماز کا عادی بنا دینا ہی در حقیقت دین کے اکثر احکام پر عمل کا ذریعہ بنتا ہے جب بچہ نماز پڑھے گا تو اس سے پاک و صاف رہنے کے طریقوں وضو اور غسل کے طریقوں کی بھی تعلیم دی جائے گی قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے گا جب وہ نماز کے لیے مسجد جائے گا تو لوگوں سے بات کرنے ملنے جلنے کا بھی ڈھنگ سیکھے گا نیچی سے ساری زندگی احساس رہے گا کہ میں مسلمان ہوں مسلمان کا قدم قلبوں اور یہ تفریح گاہوں کی طرف نہیں بلکہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے الگرد نماز دین کا اہم بنیادی رکن ہے جس کی پابندی دین کے بیشتر احکام کی پابندی اور تعلیم کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی لیے نماز کی پابندی کرانے کی غرض سے اگر بچے کو مارنا بھی پڑے تو میرے آقا رحمت العالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا کرنے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ باپ کو بچے کو مارنا اس میں ظلم نہیں بلکہ رحمت ہے باپ کی مار اولاد کی زندگی کو سدھارنے اور سوارنے کا ذریعہ ہے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مقولہ نقل عکیم رکمان کا ایک مقولہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بچے کے لیے باپ کی مار ایسی ہے جسے کھیتی کے لیے آسمان کی بارش جس طرح بارش سے مرجائی ہوئی کھیتی سرزد و شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح بچوں کو باپ کی مار ہمیشہ کے لیے سرسد و شاداب کر دیتی ہے اور ان کی زندگی کی کھیتی کو ہرا بھرا بنا دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بچے کو بچپن ہی میں ادب سکھایا اس کی آنکھ ٹھنڈی کر دی گئی بڑے ہونے پر ان ارشادات اور آداب کو اللہ تبار تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں بچوں کے ساتھ محبت شفقت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آگے میرا بیان موجود ہے ان شاء اللہ اسے پھر بیان کروں گا میرا وقت پورا ہوا ابھی ازان ہو رہی ہے پاس مسجد میں آئی ازان کا جواب دے لیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اتبر, اللہ اتبر. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد رسول <سؤال> صل اللہ تعالی علی وآلہ حیع الى الصلاة لحول و لعوت اللہ باللہ رلی جلقا حیع الى الصلاة لحول و حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حول بالله الله أكبر الله أكبر میں یہ ضرور ارض کرتا چلوں اگر اولاد اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل پر ہے کہ یہ یاد رکھیے گا اسلام نے جو کچھ احکام والدین کو عطا کیے ان کی بجاوری ان کی ذمہ داری ہے اور جو احکام اسلام نے اولاد کو عطا کیے اس کی بجاوری اولاد کی ذمہ داری ہے اولاد کو ہر کسی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی صورت میں بھی ماں باپ کو تنقید طنز اور ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنے کو یہ کہ یہ تو بے باک اولاد ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ دیکھا آپ نے ہماری طبیعت تھوڑی کو کی تھی یہ جملہ آپ کو تھوڑی ماں باپ نے سکھایا تھا کہ یہ جملہ بولو گے ہمیں تو جو اسلام نے ماں باپ کا ادب اور اس کے تو حسن سلوک کرنے کا جو قرآن اور حدیث میں بیان و درس آیا اولاد کو تو مرتے دم تک اس کو نبھانا ہے بلکہ والدین کا حق تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا اتنے حقوق ہیں جس پر انشاءاللہ اللہ وقت پر بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجین بمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی امیر اللہ سنت کی طرف چلتے